لان ل میں ہاں جناب یار تو سینیٹرج اسلام سینٹ نی ہوں سینٹ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 اس وجہ سے جی لائن لوگ گھبراتے ہوئے ان <سؤال> کی جان کے اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کا میرا سا... ت مناظرے کے لیے کیوں آیا تھا <سؤال> اسی وجہ سے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے برلروں کو ننگا کر دیا یعنی <سؤال> ان کی نقاب کشائی کر دی کہ ان کی دیکھو حقیقت کیا ہے <سؤال> تو لوگوں کے سامنے ان کو منظر عام پر پیش کیا جائے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 تمہارا جوڑا نہیں ہے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 سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی الحمد للہ ارے تحقیق آ گیا جی آ گیا انیس ہے یہ بار کہ کتب خانہ ہے المکتبۃ القریہ جامع محمدیہ ننکانہ روڈ شاہ کوٹ ضلع شیخ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 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ رسول ہیں بہت بڑے جلیل و قدر صاحبی ہیں حضرت ان کو بھی آپ جانتے ہیں وہ تو وہ خالی شریف کے بارگاہ میں رسول اللہ جو حدیث ہوں بھول جاتا ہوں آپ نے چادر پھیلا انہوں <laughs> نے چادر پھیلا ہی آپ نے دونوں ہاتھوں مبارک کے ساتھ جی؟ چادر میں خالی ہاتھ مبارکی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 اللہ تقدیر ارے رسال ارے تحقیق ارے غوثیہ لا مولانا توجہ ہے جی یہ کتاب نبرا امام عبد العزیز برہروی رضی اللہ تعالیٰ کی میرے پاس ہے جو عال علم کے اندر خاصی مشہور اور بڑی مستند با اعتماد کتاب ہے اللہ اللہ اللہ اللہ کے صفحہ نمبر چھہتر پہ ہے فرمایا لما تقررہ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 اصول وصول دوستوں جا ملخاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت کی جو بات میں نے ابھی آیت رجم فلم قرآن حینا جمعہ اعلیٰ واحدا سبحان اللہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ آیت رجم آیت ہے کیا مطلب زانی کو سنسار کرنے کی جو آیت یہ لائے کہ یہ بھی آیت ہے سبحان اللہ یہ بھی آیت ہے قرآن جمع ہو رہا تھا صدیق اکبر کے دور میں وہ آیت سے یہ بھی آیت ہے کس میں فاروق اعظم نے سبحان اور آپ نے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 वो आयत यानी कुरान पाक की आयत थी सही आयत थी उस वक्त भी आयत थी और सिद्दीक ने दफा कर दिया ये भी नहीं हो सकता की आयत न थी और फारूक आयत समझते थे हुआ ये था हकीकत में हजरत की यह आयत उतरी थी लेकिन इसका पढ़ना मनसूख हो गया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 سمجھ نہیں آ رہی اللہ اللہ اللہ جیسے کلیا فروب مات اس کی تلاوت جاری ہے حکم اس کا منسوخ ہے کیونکہ اس میں آیا لکم دینکم حکم والد دین والی جدین تم ہمیں نہ چھیڑو ہم تمہیں نہیں چھیڑتے تمہارا اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے پھر رسول کی یہ آیت اس کا حکم منسوخ ہو گیا کن آیات سے آیات جہاد سے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 خیر یہ اصول فقہ میں کافی باعث اس موضوع پر مل جاتی ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے سارے سارے تکبیر تارے رسالت سارے تحقیق سمجھ آ رہی کہ نہیں تو بھائی آیت رجم فاروق اعظم پیش کریں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 بکال شراح لا شہادت ابن والد اسلام کے اندر بیٹا اور غلام باپ اور اپنے آقا کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے فقدا یہودی حضرت قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ گواہوں کے شریعت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے یہودی کے حق میں کر دیا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 دھرے دھرے رسالت، دھرے دھرے اس نے اسلام قبول کر لیا حضرت امام عبد العزیز فرحی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ رہے ہیں وامثالہ کفی ر اور اس کی مثالیں بہت ہیں یہ خالی حضرت فاروق اعظم اور مولا علی کی بات نہیں اور بھی باتیں بہت <تصفح> <اور ایک> <تصفح> بات آپ <تصفح> ایک بات میں آپ کو سبھی بخاری مسلم کے حوالے سے حضرت ابو رتب خدری اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عن سنا چکا ہوں سنا چکا تو so اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول وہ اثر اثر قول کو کہتے ہیں اثر جو ہے نا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 بات سے بات نکالتے ہوئے کر دیا ہے کہ شریعت مطالعہ کے اصولوں کو ایک تو شخصوں کی خبر کی وجہ سے تبدیل بلکا بلکا بلکا بلکا نہیں کیا جا سکتا اس بات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس موضوع کی طرف ایک مرتبہ پھر مجھے لوٹنا پڑے گا ان شاء اللہ عزیز پھر اگلی قسمے میں ان شاء اللہ عزیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو کا یہ اثر جو ہے وہ پیش کروں گا ہاں جی اور پھر اس کے حوالے سے جو باتیں ہوں گی وہ کروں گا پھر جا کر تاجر ناس جو ہے نا وہ اس کا ذکر آئے گا اور اس کے مطلب متعلق کلام شروع ہوگی ان شاء اللہ اگلا جمعہ معملہ <سؤال> د